نصیحت تعیب قرآن میں حق کے دائیوں کے لیے نسخ اور ناسح کے الفاظ آئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائی کا کلام نصیحت کا کلام ہوتا ہے یعنی اس کے لکھنے یا بولنے کا محرک صرف اصلاح اور خیرخواہی ہوتا ہے اس کے سوا کوئی بھی دوسرا محرک نہیں ہوتا جس کے تحت وہ دوسروں کے بارے میں بولے یا دوسروں کے اوپر قلم اٹھائے ناصح کا کلام ذمہ داری کے احساس کے تحت نکلتا ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور لکھنے سے پہلے تحقیق کرتا ہے اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں خاموش رہا تو میں خدا کے یہاں پکڑا جاؤں گا وہ شہرت یا اظہار خویش یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بولتا وہ صرف اس لیے بولتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بولنا اس کے لیے ایک فریضے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے وہ جس کے بارے میں بولتا ہے اس کے حق میں عین اسی وقت وہ دل سے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے برعکس لکھنے اور بولنے کی دوسری صورت وہ ہے جس کو عیب جوئی یا تنخیص کہا جا سکتا ہے قرآن میں ہے کہ وقال کفر لا تسما لاد القرآنی ولغفی ہی لالقم تغلبون اس آیت میں ولغفی ہی کی تشریح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کی ہے کہ ابو یعنی اس پر عیب لگاؤ اس کو دوسروں کی نظر میں برا بتاؤ تاکہ لوگ بھڑک کر اس سے دور ہو جائیں نصیحت اگر خیرخواہی کے جذبے کے تحت نکلتی ہے تو تعیب اس کے برعکس بدخواہی کے جذبے کے تحت عیب جوئی اور الزام تراشی کرنے والے کے پیچھے نفرت حسد انانیت جیسے منفی محرکات ہوتے ہیں اس کا مقصد دوسرے کی اصلاح کرنا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو گرانا اور بے وقت کرنا ہوتا ہے نصیحت نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ کارے ثواب ہے اس کے مقابلے میں تعیب و تنخیص یقینی طور پر حرام ہے وہ صرف آدمی کے جرم میں اضافہ کرنے والی ہے نصیحت صحت مند معاشرے کی علامت ہے اور تعیب صرف بیمار معاشرے کی علامت جس معاشرے میں نصیحت کی فضا ہو وہاں لوگ ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں گے لوگوں کے درمیان اعتماد کی فضا ہوگی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت کے جذبات ہوں گے کوئی کسی کو غیر نہیں سمجھے گا کوئی کسی کو شکی نگاہ سے نہیں دیکھے گا کوئی کسی کا استحصال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا مزید یہ کہ ایسے ماحول میں جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے خلاف کوئی تنقیدی بات کہے گا تو سننے والا اس کو اپنے لئے وقار کا مسئلہ نہیں بنائے گا بلکہ اس کو ایک سادہ بات کے طور پر سنے گا اس طرح یہ ممکن ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان کھلی گفتگو ہو دونوں اپنی ذات کو الگ کر کے خالص حق تک پہنچنے کی کوشش کریں اور پھر جو بات درست ہو اس کو بخوشی قبول کر لیں اس کے برعکس تعیب عیب جوئی کے انداز میں صرف نقصان ہی نقصان ہے عیب جوئی کرنے والے کی بات کو سن کر اگر دوسرا آدمی بھڑک اٹھے تو دونوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی جو تمام برائیوں میں سب سے زیادہ سنگین برائی ہے اور اگر بالفرض سننے والا متحمل مزاج ہے اور وہ اپنے خلاف جو جوئی کو سن کر خاموش رہ جاتا ہے تب بھی وہ نقصان سے خالی نہیں اول یہ کہ عیب لگانے والے نے اپنا وقت ضائع کیا وہ اپنے اس وقت کو کسی صحت مند کام میں استعمال کر سکتا تھا دوسرے یہ کہ معاشرے کے اندر یہ بری روایت قائم ہوئی کہ ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی جا سکتی ہے اس معاملے میں اسلام کی تعلیم اس حدیث میں ملتی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے قول خیر وہ ہے جو ثابت شدہ حقیقت پر مبنی ہو جس سے کوئی تعمیری فائدہ مقصود ہو جو تمام تر اظہار حق کے جذبے کے تحت نکلا ہو جو اصلا خدا کے لیے ہو نہ کہ کسی انسان کے لیے جو آدمی سنجیدہ ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دماغ میں جب کوئی بات آتی ہے تو وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بعد فی الواقع کسی مثبت قدر کی حامل ہے تو وہ بولتا ہے ورنہ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے